اور پھر اس ملک کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ تو ایسی واضح باتیں ہیں جن میں کسی کو کوئی مغالتا یا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا چائے میں آپ چینی نہیں ڈالیں گے تو کیا وہ میٹھی ہوگی تو آپ اگر کہتے رہیں کہ نہیں اس کا نام تو میٹھی چائے ہے تو میٹھی ہوگی آپ نام اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ میٹھی چائے ہے لیکن اس میں چینی نہ ہو تو کیا میٹھی ہو سکتی ہے یہ عجیب بات چائے ہونے کا انکار نہیں ہے یقیناً یہ چائے ہے لیکن میٹھی تو نہیں ہے نا تو اس بات کا انکار کبھی بھی کسی نے نہیں کیا کہ پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں بات دراصل اس موضوع پر ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی قانون موجود ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں موجود ہے کہاں ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو یہ وہی بات ہو گئی کہ چائے میٹھی ہے تو بھئی چائے تو پھیکی ہے بھئی ڈبے میں موجود ہے نا چینی تو کیا ڈبے میں چینی کا موجود ہونا چائے کے میٹھی ہونے کے لیے کافی ہے دبے کو کھولو چائے میں چینی ڈالو پھر وہ میٹھی ہوگی نا ورنہ پھیکی چائے کو میٹھی چائے کہہ کر لوگوں کو دیتے رہنا اور لوگوں کا پیتے رہنا یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ میٹھی ہے چائے یہ تو دھوکا ہے فریب ہے منافقت ہے اگر پاکستان کے آئین میں اور کسی جگہ کسی کونے میں یہ لکھا ہوا ہے چاہے وہ پہلے نقطے میں لکھا ہوا ہو یا آخری شق میں لکھا ہوا یا درمیان میں کہیں لکھا ہوا ہو کہ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں پر حاکمیت اللہ کی ہے بھئی کہاں ہے وہ اللہ کی حاکمیت تو قرآن ہے اللہ کی حاکمیت تو حدیث ہے اللہ کی حاکمیت تو یہ فقہ ہے جسے آپ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں تو آج یہ سب کچھ کہاں ہے چینی تو ہے لیکن وہ تو ڈبے میں ہے آپ ڈبے سے چینی نکالیں چائے میں ڈالیں پھر کہیں کہ یہ میٹھی چائے ہے اور نہ یہ منافقت یہ نفاق یہ تو عبداللہ بن عبی بن سلول بھی کیا کرتا تھا منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول ہر جمعے کے دن ممبر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا تھا ان کی توصیف بیان کرتا تھا جناب حضرت اوکر او صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتا تھا اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توصیف کرتا تھا کہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ لیکن دراصل وہ دشمن تھا فاحذرهم یہی دشمن ہے اے پیغمبر ان سے ہوشیار رہے قاطم اللہ اللہ ان کو تباہ کرے اللہ ان کو ہلاک کرے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو کام بھی دکھاؤ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں زنا کرنے کی اجازت ہو ایک ایسا ملک جہاں پر باقاعدہ لائسنس کے ذریعے اجازت ناموں کے ذریعے زنا کرنے کی اور شراب خوری کی اجازت ہے آپ کیسے اس ملک کو اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں اجی ہم نے لکھا ہوا ہے میں بات اجازت کی کر رہا ہوں غلطیوں کی نہیں غلطیاں تو ہم سب میں ہے بات غلطی کی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایک شخص نے غلطی سے کوئی گناہ کر لیا اسے ہم ہاں یا کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے یہ تو الگ موضوع ہے باقاعدہ جب ایک چیز کی آپ قانونا اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں نعوذ باللہ ذنا کرنے کی اجازت ہے تو آپ اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں تو حرام ہے اسے آپ حلال کر رہے ہیں حرام کو حلال کرنے کا کیا حکم ہے یہ تو ایسے واضح مسائل ہیں جو چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ابھی میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں شراب پینی حرام ہے یا حلال ہے ناؤز بلّہ اگر کوئی شخص اس کی اجازت دے اس کا کیا حکم ہوگا تو عجیب بات ہے. اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے ناجائز قرار دیا ہے اور آپ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے شراب پیتے ہوئے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی لائسنس ہے آپ کے پاس اجازت نامہ ہے شراب پینے کا نہیں ہے تو وہ تو کیا اندر اگر اس کے پاس اجازت نامہ ہو تو بچ گیا جی عجیب بات ایک اور مثال بھی دیتا ہوں میں آپ کو آپ جو ایک چھوٹے سے ادارے کے یا بہت بڑے ادارے کے آپ رئیس صاحب ہیں مدیر صاحب ہیں آپ آٹھ بجے طالب علموں کو آنے کا کہتے ہیں اور آپ ہی کے مدرسے کے ایک اور ذمہ دار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نو بجے آیا کرو تو آپ مدیر صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس بات کے لیے راضی ہوں گے آپ ایک انسان ہیں آپ اپنے حکم کی خلاف ورزی کے لیے راضی نہیں ہیں اور فوراً سے پہلے آپ اس شخص کو اپنے مدرسے سے اخراج کر دیں گے اس کا جس نے آپ کے آٹھ بجے کے حکم کو نو بجے کی طرف کیا تو اب یہ جو حکمران ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ ستر سالوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں ستر سالوں سے مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے احکام کا نعوذ باللہ اللہ سم مناؤز کیا حال ہے آج اس وقت مسلمانوں کا ازکاب بر خیزت کھجا مون مسلمانی جب کفر کعبہ سے اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہ جائے گی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے